نئی وہ ایک دوسرے سے ملے قطار میں بچھے تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے اور ہم ان کی شادی کشادہ اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے ان جنتوں میں اہل جنت صفوں میں لگے گاؤ تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور اللہ تعالی ان کی شادی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دے گا یعنی وہاں کی زندگی ایسے آرام و راحت اور ٹھاٹ باٹ کی ہوگی جسے اس دنیا میں نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی دل نے کبھی اس کا تصور کیا ہے